آپ سورت الفیل کی مشق کر رہے ہیں آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ کیلم ساکن ہے اور بعد میں تا ہے یہاں اظہار ہوگا میم کا تارا اڑا پر پڑیں گے اوپر زبر ہے تارا تارا فعلا عرب کا را کے اوپر زبر جب آتی ہے تو اس کو پر پڑھتے ہیں فعلا اور وقت کریں گے تو لام ساکن ہو جائے گا اور پھر فیل جب پڑھیں گے تو آپ اس کو طویل بھی کر سکتے ہیں بی آؤ بل فیل بی آؤم یج پر اظہار ہوگا ایلم یج الج ال دا ہوں کی ہوں فی تب لی پڑا جاتا ہے اور زبان کی کروٹ اور اوپر والے بائیں طرف کی جو داڑیں ہیں ان کے ساتھ لگتی ہے تو بواد ادا ہوتا ہے زواد نہیں ہے تب لام ساکن ہو جائے گا اس لیے کہ آیت ختم ہو رہی ہے فی تب وَأَوْسَلَا وَأَوْسَلَا یہاں دیکھیں واو کی اوپر شد بڑا ہوا ہے اس لیے کہ اگر آپ پچھلی آیت کو اس کے ساتھ ملانا چاہیں تو پھر فی تولیل وَأَوْسَلَا ہوگا اور ادغام ہوگا ہنے کے ساتھ لیکن وقف کرنا بہتر ہے اس لیے کہ آیت ختم ہوئی وَأَوْسَلَا وَأَوْسَلَا راب پرک کریں گے اس لیے کہ پہلے زبر ہے وَأَوْسَلَا عَل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِم طوئی طوئی طوئی طوا پر ہوگا کے اوپر دو زبرے ہیں را پر ہوگا اور ساتھ ساتھ تن ہے اس کے ساتھ ساتھ حمزہ بشکر علی ہے لہذا یہاں تن کا جو نون ہے اس پر اظہار ہوگا اظہار حلق اباب ہے ابا ابابیلہ تب پڑیں گے جب ہم اگلی آیت سے ملانا چاہیں گے تو ابابیلہ اور میہم ہوگا لیکن وقت کریں گے تو لام ساکن ہو جائے گا تو ابابیل تارو ابابیل بے حجا پر کریں گے اس لیے کہ را ساکن ہے لیکن پہلے زبر ہے اب میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے یہ قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اسے اختائے شفوی کہتے ہیں یہاں ایک الف کے برابر آواز ٹھہرتی ہے بے حجار رات کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو پر پڑیں گے تارو میم ہیم بے حجا رو بیمی لنجا یہاں تا کی تنمین ہے دو زیر کی جب میم سے ملائیں گے تو ادغام گننے کے ساتھ ہوگا نون ساکن کے بعد سین جو کہ حروف اخبا میں سے ہے یہاں اخقا ہوگا سجی لن اس صورت میں ہم پڑیں گے جب اس آیت کو اگلی آیت سے ملائیں گے تو پھر تن کے اوپر اخفا بھی ہوگا اس لیے کہ آگے فا ہر سے اخفا ہے لیکن وقت کرنا بہتر ہے تو وقت کی صورت میں لام ساکن ہو جائے گا بے مِّن سجیجا فَجَعَلَهُمْ, فجعلهم نیم پر اظہار ہوگا سواد پر کر کے پڑھتے ہیں افتاح کے نیچے دو زیر تنمین ہے بعد میں نیم ہے ادغام ہوگا غننے کے ساتھ الف کے اوپر جزم ہے اس لیے یہ جھٹکے سے پڑا جائے گا میں ہے لیکن یہاں رکو بھی ختم ہے آیت بھی ختم ہے لام کو ساکن کریں گے یا وقف کریں گے تَعصف مَأْكُول تَعصف مَأْكُول تَعصف مَأْكُول اب ان آیات کی تلاوت ہوگی سب سے پہلے سجاد پہلی آیت کی تلاوت آپ کریں بیس شاباش ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل شاباش أجلي دو آياتهم في تلاوت محبوب آب تيجي ألم يجعل كيدهم في تضليل طيب آخری دو آیتوں کی تلاوت محمود آپ کیجیے جی شادش